بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے اینڈ ٹوڈے فورٹی فرسٹ لیکچر آف کنزیومر سائیکالوجی اسٹوڈینٹس دیکھتے ہی دیکھتے ہم تقریباً کورس کے اختتام تک پہنچ گئے ہیں ہمارے تقریباً چار لیکچرز اور ہیں آج کے لیکچر کے بعد اور انشاءاللہ ہم اپنے فورٹی لیکچر کے اندر اپنا سارا سبجیکٹ ختم کر دیں گے اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر میں جو ہمارے مین ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے وہ کچھ اس طرح سے ہیں ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے پوسٹ پرچیز ایویلوشن کو اور پھر ہم ڈسکس کریں گے کنزیومر کمپلینٹ بہیویئر کو ان دس ون آور ہم کنزیومر کمپلینٹ بہیویئر کے ٹاپک کو ختم کر سکیں لیکن اگر کچھ چیزیں بچ گئیں تو ہم اس کو نیکسٹ لیکچر کے اندر پورا کریں گے اور پھر ہم اپنے لیکچر کے اندر نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے تو آئیے اسٹوڈینٹس ڈسکس کرتے ہیں پوسٹ پرچیز ایویلوشن کو स्टूडेंट्स पोस्ट परचेज इवेलुएशन के अंदर जो सब टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं. नंबर वन इज फंक्शन इवेल्यूएशन नंबर टू इज एडिक्सीटिस्फैक्शन नंबर थ्री इज कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन प्रायर टू परचेज नंबर फोर इज डिटर्मिनेट्स ऑफ सैटिस्फेक्शन एंड नंबर फाइव इज रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड परफॉर्मेंस तो आइए स्टूडेंट्स पोस्ट परचेज इवेल्यूएशन को स्टडी करने से पहले ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پوسٹ پرچیز ایویلوشن سے ہم کیا مطلب لیتے ہیں کنزیومر از انرٹن آف ہس ڈیسیزن دس از ون گلیئرنگ فیکٹ and وی گو پرچیز اینڈ kinds کم اکراس جب بھی ہم کسی پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور the ویری moment ہم اس پروڈکٹ کی پرائز پے کرتے ہیں اینڈ وی پرچیز دین وی برنگ اٹ ہوم دیٹ از دا ویری مومنٹ وین وی اسٹارٹ فیلنگ اے لو بٹ آف اسٹریس کہ ہم نے جو پروڈکٹ خریدی ہے کیا یہ صحیح پروڈکٹ ہے کیا یہ صحیح پرفارمنس دے گی کیا ہماری پروڈکٹ خریدنے کے پیچھے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو یہ میٹ کر سکے گی اپنی پرفارمنس کے دوران کیا ہم نے اس پروڈکٹ کو خریدنے کے دوران جتنی پینز دیکھی ہیں مثال کے طور پر مارکیٹ آنا نیگوشیٹ کرنا بارگین کرنا مختلف ڈیفرنٹ پروڈکٹس کو ٹیسٹ کرنا اور پھر فائنلی ایک ڈیسیزن بنانا اس پروڈکٹ کو خریدنے کے بارے میں کیا وہ ساری محنت کہیں تو نہیں چلی جائے گی جی ہاں تقریباً سب کنزیومرز اس قسم کے سٹریس میں سے گزرتے ہیں پوسٹ پرچیز ایویلوشن کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ کنزیومر کنزیومرٹن ہی ری تھنکس دس ڈسن پوسٹ پرچیز اسٹیج ایگزیکٹلی آفٹر دا پرچیز پلیس اینڈ کنزیومرز پرچیز دا پروڈکٹ اس کے فوراً پوسٹ پرچیز ایویلوشن شروع ہو جاتی ہے سٹوڈنٹس آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ پوسٹ پرچیز سٹیج کے کیا فنکشنز ہیں پوسٹ پرچیز سٹیج کیا فنکشنز فلفل کرتی ہے جن کا مارکیٹرس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ کنزیومرز کے پوسٹ پرچیز ایویلویشن پیٹرن کو کسی طرح سے امپیکٹ کر سکیں اور کسی طرح سے اپنی پروڈکٹ کے بارے میں ایک پازیٹیو ایویلویشن حاصل کر سکیں اس کے لیے مارکیٹرس کیا کیا میزرس لے سکتے ہیں اور پوسٹ پرچیز ایویلویشن کو کس طرح سے امپیکٹ کر سکتے ہیں آئیے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اسٹوڈینٹ پوسٹ پرچیز اسٹیج کے چند بنیادی فنکشن ہوتے ہیں جو بہت امپورٹینٹ ہیں یہ فنکشنس نمبر ون دا پوسٹ پرچیز اسٹیج براڈنس دا کنزیومرٹ آف ایکسپیرینس اسٹورڈ ان دا میموری کنزیومر کے مائنڈ کے اندر جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں اس کی میمری کے اندر پرچیز ان ایکسپیرینس کو ہائی لائٹ کرتی ہے کیونکہ کسی بھی پروڈکٹ کو خریدنے سے پہلے کنزیومرز اس پروڈکٹ کے بارے میں کافی عرصے سے سوچ رہے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ڈیفرنٹ آپشنز کو بھی کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر اگر ہم بات کرتے چلیں ایڈورٹائزمنٹ کی بھی جس کے ذریعے سے کنزیومرز اپنی انفارمیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ڈیفرنٹ سیگنیفیکینٹ ادرز جو ان کی سراؤنڈنگز میں ہوتے ہیں تو ان کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں پروڈکٹ کے بارے میں تو یہ ساری انفارمیشن آہستہ آہستہ کنزیومر کے مائنڈ میں ایک امیج بلڈ کرتی جاتی ہے دس امیج از ایکزنگ ان دا مائنڈ آف کنزیومر اینڈ دین فائنلی اے مومینٹ کمس وین کنزیومر از ریڈی ٹو پرچیز ا پروڈکٹ اور وہ اس پروڈکٹ کو خرید لیتے ہیں جب وہ اس پروڈکٹ کو خریدتے ہیں اور اس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کی میموری میں جتنی بھی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں اس پروڈکٹ کے بارے میں وہ Uh, وہ ساری information کنسمی کا موقع ملتا ہے so in a way the, post uh, the first function of the post purchase stage is to help the consumer broaden their experiences that exist in their memory the second most important function of the post purchase stage is that it provides a check on how well as a consumer in selecting products from different stores and different retail stores also اس پوائنٹ کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ جب کنزیومرس پروڈکٹ کو خرید لیتے ہیں تو وہ اپنی وسٹم کو چیک کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے پوائنٹ نمبر ون میں ڈسکس کیا کہ کنزیومرس جب بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں وہ ایک آ, آ, تھوڑے بہت اسٹریس کے اندر جاتے ہیں کہ کیا انہوں نے وائز ڈیسیزن کیا کیا یہ پروڈکٹ ان کی ایکسپیکٹیشن کو فلفل کرے گی تو جو دوسرا امپارٹینٹ فنکشن وہ یہ ہے کہ کنزیومرز اپنی وزٹم کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور اگر پروڈکٹ ان کی ایکسپیکٹیشن کے حساب سے فنکشن کرتی ہے تو کنزیومرز اپنے آپ کو وائز سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک وائز ڈیسیزن بنایا لیکن اگر پروڈکٹ ان کی پرفارمنس پروڈکٹ کی پرفارمنس ان کی ایکسپیکٹیشن کو میٹ نہیں کر پاتی تو کنزیومرز یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں دیٹ آئی ہیو بین فولڈ یا پھر میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکا دس از اے ویری اسٹریسفل اسٹیج اور اس قسم کی فیلنگز کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اپنے اسی لیکچر کے اینڈ پہ ایک ٹاپک میں جس کا نام ہے کوگنیٹو ڈیزونےس کوگنیٹو ڈیزونےس سے مطلب ہے کہ کنزیومر جب کسی پروڈکٹ کو خریدتے ہیں اور اس کی پرفارمنس ان کی ایکسپیکٹیشن کو میٹ نہیں کر پاتی تو وہ جس قسم کے سٹریس میں سے گزرتے ہیں اس کو کس طرح سے ریڈیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں دا فائنل امپارٹینٹ فنکشن آف دا پوسٹ پرچیز ایویلویشن از دیٹ اٹ پروائڈس فیڈ بیک دیٹ کنزیومر ریسیو فرام دس اسٹیج اینڈ اٹ ہی میک ایڈجسٹمنٹ ان فیوچر پرچیزنگ اسٹریٹجیز کو پروڈکٹ کے بارے میں فیڈ بیک ملتا ہے کیونکہ وہ پروڈکٹ کو استعمال کرتے ہیں اور اس استعمال کے دوران وہ اس کی پرفارمنس کو مانیٹر کرتے ہیں اور یہ چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کی پرفارمنس ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہے یا نہیں اگر ان کو پازیٹیو فیڈ بیک ملے پروڈکٹ کے استعمال کرنے کے دوران تو کنزیومرس کے چانسز ہوتے ہیں کہ کو دوبارہ سے کے گے لیکن اگر اس اسٹیج پر نیگیٹو فیڈ بیک ملے جس کا مطلب یہ ہے کہ پروڈکٹ کی پرفارمنس ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ہے تو کنزیومرز اس پروڈکٹ کو ڈس لائک کرنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر چند ایسے بہیوئر پیٹرنز کے اندر انگیج ہوتے ہیں جو اس پروڈکٹ کے امیج کو بگاڑنے میں کافی اہم کردار ادا کرتے ہیں سٹوڈنٹس آئیے کنزیومرز uh, کی سیٹسفیکشن اور ڈسٹسفیکشن پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں کنزیومر سیٹسفیکشن اور ڈسٹسفیکشن سے ہم کیا مراد لیتے ہیں اگر غور کیا جائے تو کنزیومر جب کسی پروڈکٹ کو خریدتے ہیں تو وہ کافی پین میں سے گزرتے ہیں ان کو کافی ساری سیکریفائس کرنی پڑتی ہیں مثال کے طور پر ان کو سب سے پہلے وقت نکالنا پڑتا ہے کہ وہ جائیں اس جگہ پر کسی ریٹیل سٹور پر اور جا کر اس پروڈکٹ کو خریدے لیکن یہ سٹوری اتنی سمپل نہیں ہے اس کے اندر فائنینس انوالو ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات کنزیومرس جب ایکسپینسو پروڈکٹ خریدتے ہیں تو وہ کافی عرصے سے اپنی فائنینشیل پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اس پروڈکٹ کو خریدنے کے بارے میں اور اسی ٹائم کے دوران وہ اس پروڈکٹ کے اندر جتنی بھی آپشنس اویلیبل ہیں جتنے بھی ڈیفرنٹ برانڈ اویلیبل ہیں ان کے بارے میں بھی انفارمیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سارا انفارمیشن انفارمیشن پروسیسنگ کا جو سلسلہ ہے یہ کنزیومرس کے لیے کافی پینفل ہوتا ہے کیونکہ ان کے سامنے کافی ساری آپشنس ہوتی ہیں اور ان آپشنس میں سے ان کو ڈیسیزن بنانا پڑتا ہے اور ایونچلی کنزیومرس مارکیٹ میں جاتے ہیں ریٹیل اسٹور پر جاتے ہیں وہاں پر بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کی ان ساری پروڈکٹس کی انفارمیشن کو کمپریہینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اینڈ دی ٹرائی ٹو میک سینس کہ ان کو کون سی پروڈکٹ خریدنی چاہیے سو so, کے لیے سیٹسفیکشن ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ بن جاتا ہے اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ساری سیکریفائس کرنے, کرنے کے بعد اینڈ ریزلٹ کیا تھا کیا وہ سیٹسفائڈ ہیں یا پھر ڈسٹسفائڈ ہیں یہاں پر اسٹوڈینٹس میں آپ کو بتا چلوں ایڈیکویسی آف سیٹسفیکشن کے بارے میں ایڈیکوسی آف سیٹسفیکشن پوسٹ پرچیز اینڈ کنزمشن ایکسپیرئنس With the expected reward from میں ایکسپٹیشن ہے پروڈکٹ کی پرفارمنس کے بارے میں اگر وہ ایکسپیکٹن اس پروڈکٹ کی پرفارمنس میٹ کر پائے تو کنزیومر ایڈیکویٹلی سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کیونکہ کنزیومر جب بھی پروڈکٹ خریدنے جاتے ہیں ان کے ذہن میں اس product کے کچھ potential benefits ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان پوٹینشیل بینیفٹس کے بارے میں ان کو جتنی بھی پروموشن اور ایڈورٹیزمنٹ کی ایکٹیویٹی جاری ہوتی ہے جس کے ذریعے سے کنزیومرس کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے پروڈکٹس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ کنزیومرس نے یہ ایکسپیکٹیشنس اس ایڈورٹائزمنٹ سے سیکھی ہوں یا پھر کنزیومرس کو اس پروڈکٹ کے بارے میں ان کے دوستوں نے بتایا ہو یا رشتہ داروں نے بتایا ہو تو کنزیومرس کے ذہن میں چند ایکسپیکٹیشنس پروڈکٹ کی پرفارمنس کے بارے میں ہوتی ہیں اگر وہ ایکسپیکٹیشن میٹ کر جائیں تو دس از کال آف سیٹسفیکشن فینوناس یو ایس یور سیلف وائی ڈو یو لائک پرسن وائی ڈو یو لائک آف پروڈکٹ اور جتنے بھی جوابات آپ کے ذہن میں آتے جائیں گے ان جوابات کو جب آپ اینالائز کریں گے تو فائنلیٹ ایسا آئے گا جہاں پر شاید آپ یہ کہہ سکے I don't understand کہ میں اس پرڈک کو کیوں اتنا زیادہ پسند کرتا ہوں. Chances are that sometimes we are having very sentimental uh, association with different products, with different kinds of people اور یہ ساری sentimental associations چھو ہیں یہ ہمارے positive or negative experiences کو فرنش کرتا ہوں. So there was an expert in consumer behavior, his name is Hunt. Hunt defined satisfaction in such language. Satisfaction is a kind of stepping away from an experience and evaluating it. One could have a pleasurable experience that caused dissatisfaction because even though pleasurable, it wasn't pleasurable as it was supposed or expected to be. So, satisfaction or dissatisfaction is not an emotion, it is the evaluation of an emotion. So students, Hunt ki definition ke mutabik aap dekha ki satisfaction jo hai the result Is a kind of stepping away from an experience. مثال کے طور پر ہمارے experiences ہمارے لیے exciting بھی ہو سکتے ہیں وہ experiences ہمارے لیے painful بھی ہو سکتے ہیں ہمارے لیے sad بھی ہو سکتے ہیں اور خوش بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہم اپنے experiences کو constantly evaluate بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم اپنے experiences کے sentimental meaning کو evaluate کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کچھ دیر کے لیے اس experience سے باہر آتے ہیں اور پھر یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہم خوش ہیں اداس ہیں غصے میں ہیں یا فرسٹریٹیڈ ہیں اس ڈیفینیشن کو اگر ہم کنزیومر سائیکالوجی کے پرسپیکٹیو میں دیکھنا شروع کریں اور کنزیومر بہیوئر کے سیٹسفیکشن کے پرسپیکٹیو میں دیکھنا شروع کریں تو ہنٹ کے کہنے کے مطابق بعض اوقات ہماری ایکسپیکٹیشن پروڈکٹس کے پرفارمنس کے ساتھ میچ کر جاتی ہیں اس سلسلے میں ہم سیٹسفائی تو ہو جاتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہر سیٹسفائیڈ رسپانس ہے وہ دراصل پازیٹو رسپانس ہو مثال کے طور پر اگر آپ ایک پروڈکٹ خریدتے ہیں اور یہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کرتی ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ اس پروڈکٹ سے سیٹسفائی ہو جائیں ہو سکتا ہے ان سرٹن سناری کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پروڈکٹ ہمیں سیٹسفائی تو کر رہی ہے لیکن اس طریقے سے سیٹسفائی کر نہیں پا رہی جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں بالکل اسی طرح سے جس طرح سے مثال کے طور پر اگر آپ اپنے لیے ایک پکنک پلان کرتے ہیں اور آپ پکنک پر گئے ہیں پکنک پر جانا اور وہاں پر ٹائم اسپینڈ کرنا از اے پلیزنٹ ایکسپیرئنس لیکن بعض, بعض پکنک بہت زیادہ پلیزنٹ ہوتی ہیں بعض پکنکس کم پلیزنٹ ہوتی ہیں سو so, پکنک پہ جانے سے پہلے آپ کے ذہن میں کچھ ایکسپیکٹیشنس ہوتی ہیں اگر وہ ایکسپکٹیشنس آپ کا پکنک ٹرپ نہ میٹ کر پائے تو آپ سیٹسفائی تو ہوتے ہیں لیکن آپ اتنے زیادہ خوش نہیں ہوتے کیونکہ آپ اس سے زیادہ خوش ہو سکتے تھے یا پھر آپ کے پاس میں کچھ پکنکس ایسی رہیں جن پر جا کر آپ بہت زیادہ خوش ہوئے تو پھر آ کر آپ عموماً اس طرح کے سینٹینسز بولتے ہیں یار آج کچھ زیادہ مزہ نہیں آیا اور اگر پروڈکٹس کے تناظر میں دیکھا جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ پروڈکٹ اتنی شاندار نہیں ہے جتنی دوسری پروڈکٹ تھی یہ پروڈکٹ میرا کام تو کر دیتی ہے لیکن مجھے اس سے ذرا بہتر پرفارمنس چاہیے سو جب ہم اپنے ایکسپیرئنسز کو ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے ایکسپیرئنسز کو اس, اس کے اموشنل ایویلویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح ہم اس ایکسپیرئنس سے باہر نکلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اسٹوڈینٹس آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ کنزیومرس کی کسی چیز کو پرچیز کرنے سے پہلے کیا کیا ایکسپیکٹنس ہو سکتی ہیں عموماً کنزیومر کے پاس تین طرح کی ایکسپیکٹنس ہوتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ تین طرح کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے نمبر is از ریلیٹڈ ٹو nature نیچر اینڈ پرفارمنس پروڈکٹ اور سروس دا اینٹیسپیٹڈ ٹو بی ڈیورائ ڈائریکٹلی فرام دا آئٹم سب سے پہلی بات بہت زیادہ واضح اور نیچرل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کنزیومرس کی سب سے پہلی ایکسپیکٹیشن تو اس پروڈکٹ کی نیچر کے بارے میں ہو سکتی ہے اور اس پروڈکٹ کی پرفارمنس کے بارے میں ہو سکتی ہے آپ جب بھی کوئی پروڈکٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں آپ کے ذہن میں اس پروڈکٹ کی پرفارمنس کے بارے میں کوئی ایکسپیکٹیشن ضرور ہوتی ہے اور آپ یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس پروڈکٹ کے استعمال کے دوران کہ یہ آپ کی ایکسپیکٹن کو میٹ کر پاتی ہے یا نہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ اور طرح کی ایکسپیکٹنس بھی کنزیومر رکھتے ہیں دا سیکنڈ ٹائپ آف ایکسپیکٹ ریلیٹڈ ٹو دا کاسٹ اینڈ ایفرٹس ٹو بی ایسپینڈیڈ بفور اپرینگ دا ڈائریکٹ پروڈکٹ اور سروس بیٹس آپ پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے جب جاتے ہیں یا پروڈکٹ کو خریدنے کے سارے پروسیس کے اندر انگیج ہوتے ہیں اور سارے اسٹیپس کے تھرو گزرتے ہیں تو یہ پروسیس پینفل ہوتا ہے اور اس کی پرچیز کے دوران آپ کو مختلف ایفرٹس لگانی پڑتی ہیں Sometimes those ایفرٹس are very hard and very extended اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو پروڈکٹ کی پرائز بھی پے کرنی پڑتی ہے سو so, آپ پروڈکٹ کی پرفارمنس کو کاسٹ اور ایفرٹس کے تناظر میں بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں دا تھرڈ موسٹ امپارٹینٹ پوائنٹ از سوشل بینیفیٹس اور کاسٹ ایک ٹو دا کنزیومر ایز اے ریزلٹ آف پرچیز دا اینٹیسپیٹ امپیکٹ آف دا پرچیز فکینٹ ادرس جب آپ کو خرید کر لاتے ہیں تو آپ عموماً اس کو اپنے دوستوں کو یا گھر والوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ میں نے خریدی ہے عموماً گھر والے آپ کے دوست آپ کو اس پروڈکٹ کے بارے میں کچھ فیڈ دیتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ مارکیٹ سے ایک پین خرید کر لائے ہیں maybe you would like to show it to your father or your mother or your brother or your sister and your father might say something about the pen suppose your father says that this is a beautiful pen اینڈ اٹ رائٹس ویری بھر آپ کے والد صاحب اس پین کے بارے میں اس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں تو آپ کیسا محسوس کریں گے اس ویری نیچرل کہ آپ خوش محسوس کریں گے آپ انکریج فیل کریں گے آن دا کونٹری اگر آپ مارکیٹ سے سپوز کوئی الیکٹرانک اکویپمنٹ خرید کر لاتے ہیں اور جب آپ اس کو گھر پہ لاتے ہیں and there and he just has a look on that electronic equipment and he says میں نے یہ پروڈکٹ استعمال کی ہے میرے خیال میں اس پروڈکٹ کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے سو جب آپ کے پاس اس طرح کے ریمارکس آتے ہیں تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں چانسز آ کے اسی وقت وہ پروڈکٹ شاید آپ کے دل سے اتر جائے اور جب آپ اس پروڈکٹ کو استعمال کرنا شروع کریں تو آپ آپ کے ذہن میں کیونکہ اس پروڈکٹ کے بارے میں ایک نیگیٹو امپریشن بن گیا ہے تو آپ چانسز یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ اس پروڈکٹ کے بارے میں ہمیشہ بری چیزیں ہی دیکھیں سو جب ہم پروڈکٹ کو لے کے آتے ہیں تو ایکسپیکٹیشنس کو ہم دوسروں کے پرسپیکٹو سے بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کنزیومرس کے لیے بہت امپورٹینٹ ہوتا ہے کہ ان کے سگنیفیکینٹ ادرس ان پروڈکٹ کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں اور وہ ان خیالاتوں کس طرح سے ایکسپریس کرتے ہیں اگر تو وہ پازیٹیو خیالات رکھتے ہیں تو کنزیومرس کا اس پروڈکٹ کے بارے میں امپریشن پازیٹیو ہو جاتا ہے اور اگر امپریشن پازیٹیو ہو تو چانسز یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس پروڈکٹ کو دوبارہ خریدنے کے لیے ضرور چاہیں گے لیکن اگر یہ امپریشنس نگیٹو ہوں تو چانسز یہ ہوتے ہیں کہ کنزیومرز اس پروڈکٹ کے بارے میں ایک برا امپریشن بنا سکتے ہیں لیکن یہ بات ضروری نہیں ہے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی پروڈکٹس خریدتے ہیں جو ہمارے پیرنٹس کو پسند نہیں ہوتی مثال کے طور پر آج کل کی نوجوان جنریشن جو ہے ان کے جو کپڑے پہننے کے اسٹائل ہیں جو کپڑوں کے سٹائل ہیں اور ان کے ڈیزائن ہیں شاید پرانی جنریشن کے لوگوں کو نوجوان نسل کے جو کپڑوں کے سٹائل ہیں وہ اتنے زیادہ پسند نہ ہوں اس صورت میں اگر والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ کس قسم کی جینس ہے یہ کس قسم کے جوتے ہیں تو شاید آپ کے لیے اتنا میٹر نہ کرے لیکن اگر آپ کا دوست آپ کے ان کپڑوں کو پسند نہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ان کپڑوں کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں سو سگنیفیکینٹ ادرس کا امپریشن ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹینٹ ہوتا ہے اور یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کنزیومر کی سیٹسفیکشن اور ڈسٹسفیکشن میں اسٹوڈینٹس آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ سیٹسفیکشن کو کیا چیزیں ڈیٹرمنٹ کرتی ہیں گروئنگ باڈی آف اسجیس That there are several determinants which appear to influence satisfaction. کافی سارے فیکٹرس ہیں جو سیٹسفیکشن کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں ان فیکٹرس کو ہم اس طرح سے بول سکتے ہیں کہ ڈیموگرافک فیکٹرس امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کنزیومرس کی پرسپشن کو ان کی اپنی پرسنالٹی کے اندر کچھ ایسے فیکٹرس ہوتے ہیں جو کنزیومرس کی پرسپشن پروڈکٹس کے بارے میں بنا رہے ہوتے ہیں پوزیٹیولی امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا نیگیٹیولی امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں فائنلی کنزیومرز کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ امپورٹینٹ ہوتی ہیں جب ہم ڈیموگر ویریبلس کی بات کرتے ہیں پرسنالٹی ویریبلس کی بات کرتے ہیں اور ایکسپیکٹیشنز کی بات کرتے ہیں تو اس ایریا کے اندر کافی ساری ریسرچ ہو چکی ہے ٹاپک کی ڈیٹیل میں لے کر نہیں جاؤں گا لیکن میں آپ کو چند بنیادی باتیں اس سلسلے میں ضرور بتانا چاہوں گا مثال کے طور پر مین ٹین ٹو بی مور عموماً یہ دیکھا جاتا ہے اور یہ ریسرچز uh, میں عموماً یہ دیکھا گیا کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں کے نسبت زیادہ کریٹیکل ہوتی ہیں جب وہ پروڈکٹس کو ایویلویٹ کر رہی ہوتی ہیں اور مرد جو ہیں وہ عموماً جلدی سیٹسفائی ہو جاتے ہیں اندر امپورٹینٹ پوائنٹ از دا مور کانفیڈینس ان پرچیز ڈسیزن میکنگ اینڈ مور کانفیڈینس انوڈکٹ ایریا گریٹر مثال کے طور پر اگر آپ نے کمپیوٹر خریدنا ہے تو آپ کو کمپیوٹرس کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن ہے آپ کو کیونکہ کمپیوٹرس کے بارے میں بہت انفارمیشن ہے اس لیے آپ کو ان کے کمپیوٹرس کے جو اسٹیبلشڈ برانڈس ہیں ان کے بارے میں بھی پتہ ہے آپ نے اس سے پہلے کمپیوٹر استعمال بھی کیا ہے سو آپ کو کمپیوٹر کی پرفارمنس کے بارے میں بھی پتہ ہے اس صورتحال میں جب آپ کمپیوٹر خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو چانسز یہ ہی ہوتے ہیں کہ آپ اپنے لیے بیسٹ پروڈکٹ خریدیں گے اور جب آپ اس پروڈکٹ کو خرید کر گھر لے کے آئیں گے تو آپ اس کا بہترین استعمال بھی کر سکیں گے لیکن ایک صاحب جن کو کمپیوٹرس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں پتا اور وہ اتنے ایکسپرٹ نہیں ہیں ان کو اگر کمپیوٹر خریدنا پڑے اور وہ کمپیوٹر خرید کر جب گھر لاتے ہیں تو کمپیوٹر کے اندر ذرا سی بھی میل فنکشننگ آئے تو وہ یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ شاید میں نے صحیح کمپیوٹر نہیں خریدا شاید میں نے صحیح برانڈ کا کمپیوٹر نہیں خریدا سو کیونکہ ان کا اس پروڈکٹ ایریا کے لیے اندر اتنا کانفیڈینس یا ایکسپیرئنس نہیں ہے اس لیے ان کے ڈس سیٹسفائی ہونے کے چانسز ضرور ہیں عمومن کمپیوٹر کی مارکیٹ میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اولڈر پیپل برنگ دیئر کمپیوٹر فائنڈز آؤٹ دیٹ دا جینٹل مین واس ناٹ بیگ ایبل ٹو یوز دیٹ فنکشن پراپرلی یہاں پر شاپ کیپرس اور ریٹیلر عموماً اپنے کسٹمرس کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان فیچرس کو صحیح طرح سے استعمال کرنے کے بارے میں لیکن the باٹم لائن از کہ اگر کوئی کنزیومر کسی ایک خاص ایریا کے اندر زیادہ کانفیڈنٹ ہیں اور ان کو اس ایریا کے بارے میں زیادہ انفارمیشن ہے تو وہ زیادہ سیٹسفائی ہوں گے سملرلی older کنزیومر tend to ہیو لوور ایکسپیکٹیشن اینڈ ہائر لیول آف سیٹسفیکشن ریسرچ میں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بڑی عمر کے کنزیومرس ہوتے ہیں ان کی پروڈکٹس کے بارے میں ایکسپیکٹیشن کم ہوتی ہیں اور کیونکہ کیون کی ان کی ایکسپیکٹیشن کم ہوتی ہیں اس لیے ان کا سیٹسفیکشن لیول بھی زیادہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈینٹس یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہائر ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن گیوس پیپل کرو پیپل کین اینالائز ڈیفرنٹ دین پیپل آر اینالائزنگ ڈیفرنٹ تھنگس دیٹ مینس دے کین میزر دا پروز اینڈ خونس آف ڈفرنٹ پروڈکٹس اور بعض اوقات اس انالیس کے اندر ان کو اس پروڈکٹ کے بارے میں کچھ ایسے پوائنٹس ملتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سیٹسفائی نہیں ہو پاتے لیکن جو لوگ اتنے کریٹیکل نہ ہوں جن کے پاس اتنی انالیٹیکل تھنکنگ نہ ہو ان کے لیے ان پوائنٹس کو پروڈکٹ کے بارے میں فائنڈ آؤٹ کرنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہوتا سو so چانسز یہ ہوتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں وہ پروڈکٹس کے بارے میں ان کی پرسیپشن بھی ذرا زیادہ کریٹیکل ہوگی ہم نے ڈسکس کیا کہ جب آپ کے دوست احباب بہن بھائی آپ کے رشتے دار آپ کی اس پرچیز سے خوش ہیں وہ اس product کے بارے میں زیادہ بہتر impression آپ کو دیتے ہیں تو آپ اس پروڈکٹ کے بارے میں زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں گے important point, students, is Higher levels of product satisfaction are also indicated by persons who are more satisfied with ہائر لیولس آف پروڈکٹ سٹیسفیکشن and بزنس فنڈس عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی نیچرل لائف میں زیادہ سیٹسفائیڈ ہیں وہ عموماً ایسی پروڈکٹس بھی پرچیز کرتے ہیں اور ان کا natural response products کی performance کے بارے میں satisfaction کا ہوتا ہے لیکن جب لوگ اپنی لائف کے اندر زیادہ ساتیسفید نہ ہوں اس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ the people who are not very satisfied in their general and usual lives they learn certain critical angles through which they monitor everything and the people who, who, have, uh, uh, who, who are generally satisfied in their lives they have learned to appreciate the things in such a way that those appreciations bring satisfaction back towards them اور آج کل کی دنیا میں کیونکہ مارکیٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے ہم ایڈورٹیزمنٹس بہت زیادہ دیکھتے ہیں اور ہمارے بارے ہم, ہمارے پاس پروڈکٹس کے بارے میں انفارمیشن بہت زیادہ آتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ اتنی ساری انفارمیشن کو ہم پسند کریں ہو سکتا ہے کہ جو ینگر جنریشن ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ کے بارے میں یا پروموشنل اسٹریٹجیز اور سکیمز کے بارے میں زیادہ انفارمیشن رکھتی ہو اور زیادہ انٹرسٹ بھی رکھتے ہو لیکن عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ پیپل فرام دا اولڈر جنریشن They eventually get tired of so much advertisements going on, so much consumerism going on all around them. And they find themselves kind of confused. So with such people, people who don't like the concept of firms, the marketplaces and businesses, there are also people who would not like to go to the marketplace because going to the marketplace in an area where there is a lot of rush, there's a lot of crowd, big crowd, a lot of people, they kind of feel confused. ...in such places and they would not like to go on such places. If they produce products like this, they can also be dissatisfied with the products easily. Students try to see this, what is the relationship between the expectations and performance. The interaction between expectations and actual product performance produces either satisfaction or dissatisfaction. This is very natural and this is very obvious. پروڈکٹ کی پرفارمینس کی ایکسپیکٹیشن جب بھی یہ دونوں چیزیں انٹریکٹ کریں گے آپس میں کنزیومر یا تو سیٹسفائی ہوں گے یا پھر ڈسٹسفائیڈ ہوں گے یا تو یہ صورت حال ہوگی کہ کی پرفارمینس نے کی ایکسپیکٹیشن کو میٹ کر میں کنزیومر ہو جائیں گے لیکن دوسرے سلسلے میں جس میں کی پرفارمینس کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں رہی کنزیومرس ہو جائیں گے سو so دس There, however, does not appear merely to be a a direct relationship between the level level of of expectation and level of satisfaction. Instead, a modifying variable is more important here. ایکسپیکٹن اور پرفارمنس کے درمیان mein, جو ریلیشن شپ ہے وہ ہمیشہ اتنا زیادہ ڈائریکٹ ریلیشن نہیں ہوتا بازوقات consumers satisfy ہو کے بھی اس product کو دوبارہ سے نہیں خریدتے اور بازوات consumers ڈسٹسفائی ہو کر بھی کسی ایک product کو دوبارہ سے خرید سکتے ہیں so what is the more what is uh, the determining variable over here what is it that determines consumers satisfaction level yahan research there is an other variable that is more important when a consumer does not get what is expected the situation can be described as dissatisfaction this is very easy and very obvious to understand consumers ke dimag mein expectation hai jab wo ek product اور پروڈکٹ کی پرفارمنس اس ایکسپیکٹن کو میٹ نہیں کر پاتی تو کنزیومرس ڈسٹسفائی ہو جاتے ہیں <coughs> لیکن ایک دوسری صورت حال بھی ہوتی ہے جس میں کنزیومرس کی ایکسپیکٹیشن میٹ نہیں کر پاتی پروڈکٹ کی پرفارمینس یہ وہ صورتحال ہے جس میں پروڈکٹ کی پرفارمینس کنزیومر کی ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے وچ مینس there از ا ڈسکرپینسی بٹوین دا کنزیومر ایکسپیکٹیشن اینڈ دا پرفارمنس آف دا پروڈکٹ اس کو ہم آسانی سے اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کنزیومرس کی ایکسپیکٹیشن میٹ نہ ہونے کے دو تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے ایک پازیٹو پرسپیکٹو ہو سکتا ہے جس میں پروڈکٹ کی پرفارمینس کی ایکسپیکٹیشن کو ایکسیڈ کر جاتی ہے اور ایک نیگیٹو پرسپیکٹو ہو سکتا ہے جس میں پروڈکٹ کی پرفارمینس کنزیومر کی ایکسپیکٹیشن کو میٹ نہیں کر پاتی سو دیئر از اڈرپینسی بٹوین کنزیومر ایکسپیکٹیشن اینڈ دا پرفارمنس آف دا پروڈکٹ جب بھی ڈسکنفرمیشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ ڈس ڈسٹسفائڈ ہی ہوں گے کیونکہ ڈس کنفرمیشن بھی ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں کنزیومرز بہت زیادہ ڈلائٹڈ ہوتے ہیں اور آج کل عموماً پروڈکٹس مینوفیکچرنگ کمپنیز کے مارکیٹنگ سلوگنس ہوتے ہیں ٹو ہیو ڈیلائٹ کنزیومرڈ کنزیومرس وہ ہوتے ہیں جن کا ایکسپیرینس بیسڈ اپنفرمیشن کیونکہ ضروری نہیں کہ کنزیومر کی ایکسپیکٹیشن جب میٹ کر رہے ہیں تو وہ سیٹسفائڈ ہوں کنزیومر کی جب ایکسپیکٹیشن میٹ کر جاتی ہیں دس از اے ویری نارمل تھنگ بیکاز کنزیومرڈ منیویسٹ دیئر ایفرٹ پرچیز دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ اور اگر وہ پروڈکٹ صرف ان کو سیٹسفائی کرتی ہے ان کی ایکسپیکٹیشن کو میٹ کرتی ہے تو کنزیومرز کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی لیکن اگر وہ پروڈکٹ کنزیومرز کو بہت زیادہ سیٹسفائی کرتی ہے اچ مینس کی اس کی پرفارمنس کنزیومرز کی ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ آگے نکل جاتی ہے تو یہ پازیٹیو ڈسکنفرمیشن ہوگی اسٹوڈینٹس آئیے اپنے لیکچر کے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں وچ از کنزیومر کمپلینٹ بہیویئر کنزیومر کمپلینٹ بہیویئر کے اندر جو سب ٹاپکس ہم نے ہیں Number one is consumer complaint behavior. Of course, we will try to understand it. What happens when consumers experience dissatisfaction? Models of consumers' complaining behavior, post-purchase dissonance, dissonance theory, conditions leading to dissonance, dissonance reduction, and finally, we will discuss the marketing implications of all of the phenomena that we will be studying in this part of the lecture. So, what happens when consumers experience dissatisfaction? اسٹوڈینٹس کنزیومر ڈسٹسفیکشن ایکسپیریئنس کرتے ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن جو پروڈکٹ کی پرفارمنس کے بارے میں ہیں پروڈکٹ کی ایکچوئل پرفارمنس ان ایکسپیکٹیشن کو میٹ نہیں کر پائی تو کنزیومر عموماً نیگیٹو پرسپشن بنانا شروع کر دیتے ہیں یہاں پر تین طرح کے بہیویئر پیٹرنس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں نمبر ون از کنزیومرس میں ایکزبیٹ انفیوریبل ورڈ مثال کے طور پر کنزیومر جب ڈس ڈسٹسفائی ہو جاتے ہیں تو وہ لوگوں کو اس پروڈکٹ کی پرفارمنس کے بارے میں بتانا شروع کرتے ہیں وہ لوگوں کو اپنے بیڈ ایکسپیرینس کے بارے میں بتاتے ہیں عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ کنزیومر پروڈکٹ سے سیٹسفائی ہوں تو وہ دو لوگوں کو بتاتے ہیں لیکن اگر کنزیومر کسی پروڈکٹ سے ڈس ڈسٹسفائیڈ ہوتے ہیں تو وہ چار لوگوں کو بتائیں گے یوزلی کسٹمر اباؤٹ بیڈ ایکسپیریئنس ایز گوڈ ونس اینڈ سچ بہیویئر کین سیویئرلی ڈیمیج دا کمپنیز امیج دا تھرڈ موسٹ امپورٹینٹ از کنزیومرس میں برانڈ کنزیومر ڈسٹسفائی ہو جائیں گے تو وہ نیچرلی اس برانڈ کو پرچیز نہیں کریں گے کیونکہ ان کا اس برانڈ پر سے اعتماد ختم ہو گیا ہے اور اس اعتماد کی کمی کی وجہ سے وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ next time اس product کو خریدیں اور اسی طرح کے bad experience میں سے گزرے Students, consumers کی complaint کے بارے میں بھی کچھ generalizations ہیں Naturally جب consumers ڈسٹسفائی ہو جاتے ہیں تو وہ آ, ان کا ایک کمپلین ایٹیچیوڈ بنتا ہے لیکن جب وہ کمپلین ایٹیچیوڈ کے اندر جاتے ہیں تو کیا کیا انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سیورل جرنلائزیشن فرام ریسرچ آن کنزیومر کمپلیننگ نمبر ون از کمپلینر اپکیل سوشل اکنامک گروپس دین نان کمپلینرس سال ہر سال کی ریسرچز کے بعد کنزیومر سائیکالوجسٹ اور کنزیومر بہیویئر اسپیشلسٹ نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ عموماً جو لوگ ڈسسیٹسفائی ہوتے ہیں وہ اپ اسکیل سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں دراصل اس کی وجوہات شمار ہو سکتی ہیں لیکن ایک بنیادی وجہ جو کنزیومر بہیویئرس کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیپل ہو آر کمنگ فرام دا اپ اسکیل سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ دے ہیو بیٹر بائنگ اور جب ان کے پاس بیٹر بائنگ کیپیسٹی ہوتی ہے تو وہ بہتر کوالٹی کے لیے بہتر پرائز uh, بھی پے کر سکتے ہیں اور بہتر پروڈکٹس کو استعمال کرنے کے بعد ان کا پروڈکٹس کے بارے میں ایک بہت کرپریسیشن کا جو صلاحیت ہے وہ کافی بہتر ہو جاتی ہے they not only appreciate products but they also uh, understand the product in a way that if they are not satisfied then they would come up with the negative comments about the products also. So they are the ones who could be dissatisfied with the products. So researchers have found out that complainers tend to be of more upscale socioeconomic groups than the non-complainers. The second uh, generalization that has come up through the research is something like this. The severity of dissatisfaction or problem is positively related اس کا مطلب ہے کہ جتنی زیادہ پرابلم یا جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ اور نیگیٹو کمپلین ہوگا آپ عموماً پروڈکٹس خریدتے ہوں گے اور بعض اوقات آپ کے ایکسپیرئنس بہت زیادہ نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ ایک پروڈکٹ خرید کے لائے اور جب آپ نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا تو یو فاؤنڈ آؤٹ کہ یہ پروڈکٹ بالکل اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے میں نے اس پروڈکٹ کے بارے میں سوچا تھا اور اس پروڈکٹ کی پرفارمنس تو نہایت خراب ہے اسٹوڈینٹس جب آپ کو بہت زیادہ نیگیٹو ایکسپیرئنس ہوتا ہے کسی پروڈکٹ کی پرفارمنس کے بارے میں تو آپ عموماً کیا کرتے ہیں آپ عموماً اس قسم کے بہیویئر کے اندر انگیج ہوتے ہیں جس میں آپ کمپلینٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے دوستوں کو یا رشتہ داروں کو اس پروڈکٹ کے بارے میں بتائیں گے پھر اگر آپ کی ڈسٹسفیکشن بہت زیادہ ہے تو یہ بھی چانسز ہو سکتے ہیں کہ آپ واپس اس ریٹیلر کے پاس جائیں اور وہ پروڈکٹ اس کو واپس کرنے کی کوشش کریں اگر وہاں پر آپ کی ایکسپیرینسز پھر سے نگیٹو ہو جاتے ہیں تو آپ پھر یہ بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ اس کمپنی کے پاس اس پروڈکٹ کو بھیجیں اور اپنی شکایات درج کروائیں اور اپنی فرسٹریشن کا اظہار کریں سو so, عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر پرابلم کی سویئرٹی بہت زیادہ ہو یا dissatisfaction level بہت زیادہ ہائے ہو تو complaining behavior کے اندر بھی اسی حساب سے intensity زیادہ آجاتی ہے the third most important point in this reference is that complaining is more likely when there is more positive perception of retailer responsiveness to customer complaints a moment now this is a very very sensitive point we are always trying to teach the retailers that you need to be extremely service oriented you need to be extremely customer centric However, sometimes it has been seen that the retailers who are extremely customer-centric, who would always be listening to the problem of the consumers, unke paas kuch complaints bhi zyada aati hai. Jiska, uh, jiski bada kuch is tarah se hoti hai, ke consumers us retailer per trust karna shukar dete hai, aur kiyonke unka relationship thoda sa close hota hai, this is not like ordinary consumer-retailer relationship, but this is more like the relationship between two friends. So consumers are, Uh, very easy, it's very easy for the consumers to come back to the retailer and start complaining about the performance of the product. However, in these times, sometimes consumers are telling their impressions to retailers. And it is not necessary that when consumers are telling their impressions to retailers, it is possible that they don't be so dissatisfied as they express themselves. Sometimes we just have a need to express our views. And while we we views, sometimes we are driven by the ہم ایک کنزیومر کمپلین کے بارے میں ایک چھوٹے سے سمپل اور آسان ماڈل کو دیکھتے ہیں کہ کنزیومر کمپلین بہیویئر کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں slide پر اسٹوڈینٹس آپ سلائڈ پر دیکھ رہے ہوں گے کہ جب کنزیومرس ڈسٹسفائی ہوتے ہیں تو وہ ان کے تین طرح کے بہیویئر پیٹرنس ہو سکتے ہیں نمبر ون از وائس ریسپونس مے مے گو بیک ٹو دا سیلر اینڈرس فرام ہم دا سیکنڈ آپشن از فرائیویٹ ریسپانس جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیلر کے پاس واپس تو نہیں جاتے لیکن وہ نیگیٹو پرسپشن اس پروڈکٹ کے بارے میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں ان کو اس پروڈکٹ کے بارے میں نیگیٹو پوائنٹس بتاتے ہیں اینڈ دا تھرڈ پاسبل تھرڈ پارٹی رسپونس ویچ مینس دیٹ دی مے گو ٹو ا نیوز پیپر اور دے مے ٹیک لیگل ایکشن اگینسٹ درٹیکلر پروڈکٹ مینوفیکچرنگ کمپنی اسٹوڈینٹس آئیے ان پاسبل ریسپانس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کنزیومر سمٹائمس مے ناٹ کمپلین ٹو سیلر بٹ ا تھرڈ پارٹی سچ ایس نیوز پیپر اور لیگل سسٹم بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ کنزیومرس کے اندر یہ ہوپ بالکل نہیں ہوتی کہ وہ سیلر کے پاس جا کر فکس اپ کروا سکتے ہیں یا پھر اگر سیلر ان کی اس پروڈکٹ کو چینج بھی کر دے تو وہ پھر بھی کنزیومرس کو یقین ہوتا ہے کہ ہم اس پروڈکٹ سے سیٹسفائی نہیں ہو پائیں گے یہ دراصل کنزیومر کی ڈسٹسفیکشن کی ایک بہت بڑی اسٹیج ہوتی ہے جہاں پر کنزیومر یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور in such scenarios consumers would like to go to a third party or third parties commonly newspapers hote hain ya phir third parties ke andar wo lawyers ke paas ja sakte hain aur wo engage ho sakte hain legal actions ke andar consumers may also engage in private uh, consumer complaining behaviors such as telling friends and relatives about their bad experience and changing their patronage like we discussed in the style in the slide consumers uh, third party ke paas jaane ki bitaaye صرف اس پروڈکٹ کے بارے میں جو نیگیٹو پرسپشن ان کے ذہن میں بنتی ہیں وہ نیگیٹو پرسپشن کا پرچار کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ نہ صرف اپنے دوستوں کو رشتے داروں کو بلکہ اپنے کولیگس کو بھی بتاتے ہیں اور عموماً جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کنزیومر اس پروڈکٹ کو خریدنے میں انٹرسٹیڈ ہیں تو بازوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ ریٹیل اسٹور پر بھی ان کنزیومرس کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ یہ پروڈکٹ مت خریدیے کیونکہ اس کی اتنی نیگیٹو کمپنیز کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے کیونکہ ہم ورڈ آف ماؤتھ پر بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں کنزیومر کمپلین دیئر وائسز ٹو مینوفیکچرر اور ریٹیلر اور بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ کنزیومر سیلر کے پاس چلے جاتے ہیں یا مینوفیکچرر کے پاس چلے جاتے ہیں in such cases consumers usually point out the mistakes or the faults with that particular product in such cases to retailers hote manufacturers hote hain consumers ko satisfy karne ki koshish karte hain wo ye koshish karte hain ki kisi tarah se consumers ke nuksan ko pura kiya jaye ya fir change kar diya jaye ya fir unko ye option di jaye ki wo is product and they won't have to pay for that lekin بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کنزیومرز کسی برانڈ پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور جب وہ کسی برانڈ پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو بعض اوقات اگر ان کے بیڈ ایکسپیرینس بھی ہو جائیں تو وہ ان بیڈ ایکسپیرینس کو فرگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر وہ سیلر کے پاس جاتے ہی نہیں کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ سیلر کے پاس جانا شاید پوائنٹ لیس ہے بیکاز اٹ وڈ ریکوائرڈ فردر ایفرو ٹو دا سیلر انگیج نیگوسیشن اینڈ دین گیٹ ڈاؤن بارگن وچ از اے پوائنٹ لیس یہاں پر ہم اپنے لیکچر کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا پوسٹ پرچیز کے بارے میں ہم نے ابھی کنزیومر کمپلینٹ بہیویئر کے بارے میں پڑھا اب ہم پوسٹ پرچیز ڈیزوینس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پوسٹ پرچیز ڈیز کیا ہے جب ہم پوسٹ پرچیز ڈیزوینس پڑھیں گے تو اس کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو اس پارٹ آف دا آٹھ ڈفرینٹ کانسپٹ کو پڑھنے کی کوشش کریں گے دیز کانسپٹ آر سمتنگ لائک دس نمبر ون از واٹ از کوسٹ پرچیز ڈیزنس یہاں پر ہم ڈیزنس کھیری کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اور پھر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی کنڈیشنس ہیں جو لیڈ کرتی ہیں کنزیومرس کو ڈیزنس کی طرف اینڈ فائنلی وی ول ڈسکس ڈیزنینس ریڈکشن ایز ویل ایز اسٹوڈینٹس what is post purchase dissonance? اس کے لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم ایک پروڈکٹ خریدنے کے لیے چاہتے ہیں ایٹ دا مومنٹ وی پے آف دا پروڈکٹ ہمارے اندر کچھ اسٹریس آ جاتا ہے ہم نے لیکچر کے شروع میں اس انگزائٹی کی بات کی کیونکہ جب بھی کنزیومرس کسی پروڈکٹ کو خریدنے کے بعد اس کی پرائز پے کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک پوسٹ پرچیز اینگزائٹی پیدا ہو کنزیومر کیا انہوں نے جتنی ایفرٹس کی اس پروڈکٹ کو حاصل کرنے کے لیے جتنی سیکریفائس تھیں کیا پروڈکٹ کی ایکسپیکٹیشن اس کو میٹ کر پائیں گی اس صورت حال کے اندر کنزیومرس کے اندر دوسری قسم کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ شاید یہ پروڈکٹ ان کی پرفارمنس کو میٹ نہیں کر پائے گی کنزیومرس جب اس طرح کے خیالات کے اندر جاتے ہیں تو وہ پروڈکٹ کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کے اندر کچھ ان کی فیچرسیکشن کے مطابق نہیں ہوتے یہاں پر کنزیومرز کو یہ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جو دوسری پروڈکٹ تھی شاید ان کو خریدنا زیادہ وائز تھا اس قسم کے سٹریس اسٹوڈنٹ کہا جاتا ہے پوسٹ پرچیز ڈیسونے آئیے ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں پوسٹ پرچیز ڈیسونےس کیا ہے کنزیومرس میں پرچیز ڈیسیزن As a result of discrepancy between consumers' decisions and the consumers' prior evaluations. Students, let's go to Dissonance Theory. Dissonance Theory was derived from two basic principles. These principles are like this. Number one is, Dissonance is uncomfortable and drive a person to reduce it. Dissonance, of course, is a stressful situation. It causes anxiety and stress on the mind of the consumer. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم سٹریس یا انگزائٹی کے اندر جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سٹریس اور انگزائٹی کو کسی طرح سے ریڈیوز کیا جائے جیسا کہ ہم نے فرائیڈیری کے اندر بھی یہ بات پڑھی کہ ہم عمومن ایز ہیومن بیگس یو اسٹرائیو ٹو ہیو مور پلیزربل ایکسپیرینس اینڈ یو اسٹرائیو فرگیٹ پینفل ایکسپیرینس بالکل اسی طرح سے جب ہم سٹریس کے اندر جاتے ہیں کسی پروڈکٹ کو خریدنے کے بعد یا ہمارے ریسپانس کسی طرح سے انہارمونیس ہو جاتے ہیں تو ہم اسٹیٹ آف مائنڈ کو کسی طرح سے ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں دا سیکنڈ امپورٹینٹ پوائنٹ آف دا ڈیزنس انڈیویجلسنس جس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیویژلس جو ڈیزنس کو ایکسپیریئنس کر رہے ہوتے ہیں جو اس پروسیس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں جو اسٹریس اور اینزائٹی کو فیس کر رہے ہوتے ہیں وہ اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسی سچویشنس کو جو اس ڈیزنینس کو انکریز کریں But there are certain uh, cases emerging out of the theory of dissonance. Here we try to see which conditions are made, which dissonance leads to a consumer. Ko. Students, dissonance is likely to occur under some conditions. For example, when minimum threshold of dissonance is fast, consumers may tolerate a certain level of inconsistency in their lives until the point is reached. For example, dissonance has been کنزیومرس اسٹریس اور اینزائٹی کے طور پر اگر آپ ایک گاڑی خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جاتے ہیں آپ نے وہ گاڑی خرید لی گاڑی خریدنے کے بعد ذہن میں کچھ اس طرح کی سوچیں آنا شروع ہو گئی کہ شاید مجھے کسی دوسرے برانڈ کی کار خریدنی چاہیے تھی اور اسی تناظر میں جب آپ سوچتے رہتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں مختلف گاڑیوں کے فیچر آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید کی کم ہو. شاید مجھے پیٹرول میں مائلج زیادہ دیتی ہو سو یو اسٹارٹنٹ آپشن اویلیبل ایک سرٹن لیول تک تو آپ اسٹریس کو فیس کریں گے لیکن اس کے بعد آپ اسٹریس کو فیس کرنا نہیں چاہیں گے سو so, The point is that minimum threshold of dissonance is passed. Consumers may tolerate a certain level of inconsistency in their lives until the point is reached. The next point is the action is irrevocable. Consumers may not reverse a decision when they have purchased a car. Some of these things happen that consumers buy a product and that decision is so big and major, that decision cannot reverse it. In this case, consumers have more stress and anxiety فیس کرتے ہیں جیسا کہ میں نے سلائیڈ میں آپ کو بتایا کہ کنزیومرز اگر کسی گاڑی کو خریدتے ہیں تو گاڑی کو خریدنے کا پروسیس کافی لمبا چوڑا ہے خاص طور پر پاکستان کے اندر اور جب آپ ایک دفعہ گاڑی خرید لیتے ہیں اور اگر آپ ڈسٹسفائی ہیں اس گاڑی سے تو آپ اس گاڑی کو واپس کر کے اپنے مکمل پیسے واپس حاصل نہیں کر سکتے یہ ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے جس کے اندر کنزیومرز کے اندر نیچرلی ڈس آنا شروع ہو جاتی ہے The نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ از انسلیکٹ آلٹرنیٹ ڈیزائربل فیچرس جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی اگزامپل کے اندر بتایا کہ جب آپ ایک گاڑی خرید کر لاتے ہیں اور آپ کے اندر اس قسم کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید دوسری گاڑی کے اندر وہ فیچرس زیادہ امپورٹنٹ تھے شاید دوسری گاڑی اس سے زیادہ بہتر ہوتی تو بالکل اسی پوائنٹ کو اس طرح سے بولا گیا انسلیکٹڈ آلٹرنیٹیوس ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو آلٹرنیٹیو ہم نے مس کر دیے تھے جو دوسری گاڑیاں ہم خرید سکتے تھے شاید ان میں وہ فیچرز تھے جو ہم ڈیزائر کر رہے ہیں سٹوڈنٹس ڈیزنس اس صورتحال حال میں بھی زیادہ ہوتی ہے وین دیئر آر سیور ڈیزائربل آلٹرنیٹوز مثال کے طور پر اگر آپ کسی الیکٹرانک اکوپمنٹ کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں مارکیٹ میں ہو سکتا ہے بعض اوقات الیکٹرانک اکوپمنٹ کی صرف ایک یا دو قسمیں ہوتی ہیں اور اس میں سے سلیکشن کرنا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس صرف دو آپشنس ہیں اور اس صورت حال میں آپ آرام سے پروڈکٹ کو چوز کر سکتے ہیں اور اس کو لے کے آ سکتے ہیں اور چانسز یہ ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے سلیکشن ہی دو چیزوں میں سے کی اور آپ کو فیچرز کو کمپیر کرنا بہت آسان تھا سو چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے شاید وہ پروڈکٹ خریدی ہو جو آپ کو سیٹسفائی کر سکے لیکن بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں ہمیں بے شمار چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر اگر آپ اپنے لیے کپڑوں کی شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں مارکیٹ میں تو آپ کو مارکیٹ میں بے شمار ڈیزائن کے کپڑے ملتے ہیں کون سے ڈیزائن کے کپڑے خریدنے ہیں بیکاز کمنگ ڈاؤنگ ایبل اس صورتحال میں جب بہت زیادہ آپشن آپ کے سامنے ہوں اور اس میں سے کنزیومر کچھ آپشن کو سلیکٹ کر لیں اس صورتحال میں ڈیزینس ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ کنزیومر جب بھی اس پروڈکٹ کو خرید کر لے کے آتے ہیں اور اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں جو ڈفرینٹ ادر آپشنز انہوں نے دیکھی ہوتی ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں اور عموما ہوتا یہ ہے کہ ہم مارکیٹ کے اندر جب ہوتے ہیں تو ہمیں اس پروڈکٹ کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں چلتا لیکن جب ہم گھر میں اس پروڈکٹ کو لے کر آتے ہیں تو ہمیں اس پروڈکٹ کے بارے میں سرٹنلی بہت ساری چیزیں پتہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں اس صورت حال میں ڈیزوننس زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے نیکسٹ امپورٹینٹ پوائنٹ از دیٹرز سائکلوجیکل سگنیفیکینس بعض اوقات کے لیے جو پروڈکٹ خریدتے ہی ہوتے ہیں اس کا بہت زیادہ سائیکولوجیکل سگنیفیکینس ہوتا ہے اینڈ دے وانٹ ٹو اسٹے کمیٹیڈ ود دیئر ڈیسیزن مثال کے طور پر اگر آپ کوئی پروڈکٹ خرید کر لے کے آتے ہیں تو اس کا آپ کے لیے psychological significance یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس product کی ownership اس پروڈکٹ کے امیج کی اونرشپ لیتے ہیں اینڈ یو وانٹ آلویز ٹو بی ڈکلیئر ایز اے وائس پرسن ہو فائنلی میڈیزن ٹو پرچیز دس پرٹیکولر پروڈکٹ and you find out that everybody is making کے of you. People are saying that what kind of product have you purchased? This is no good in that scenario, the dissonance becomes مور and it becomes kind of very painful so. every purchase that the consumers are making has certain psychological significance as well. And if psychological significance is very much, then dissonance will be more than that. The next important point is that dissonance occurs more in situations where there is no pressure applied to the consumer to make the decision. Sometimes it happens when we go to the product, we advise many people. In a way, اگر آپ نے کوئی گاڑی خریدنی ہے تو آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں آپ کے پیرنٹس آپ کے بہن بھائی آپ کے دوست اور آپ ان سب کی ایڈوائز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ یو ٹرائی ٹو میک سینس آؤٹ آف آل آف دوز ایڈوائز اس صورتحال میں کیونکہ آپ کے پاس بہت ساری سورسز سے ڈائریکشن آ رہی ہے کسی پروڈکٹ کو خریدنے کے بارے میں سو so, آپ جب اس پروڈکٹ کو خرید لیتے ہیں جب آپ اس گاڑی کو خرید لیتے ہیں یو فائنڈ آؤٹ کہ کیونکہ آپ نے یہ گاڑی لوگوں کے مشورے کے مطابق خریدی تھی اس لیے اگر اس گاڑی کے بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ آپ یو آر ناٹ دی اونلی پرسن because you can بیکاز this responsibility over all of those people who have advised you to purchase that particular کار لیکن باسطفہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم صرف خود اپنا فیصلہ کرتے ہیں نو از نو اس صورت حال کے اندر ہمارے پر اس پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے کوئی پریشر اپلائی نہیں کیا جاتا نو از سنس نو ون از آر ہولی ریسپانسبل فار دیٹ پرٹیکولر ڈیسیزن اور اس صورتحال میں جب بزنس ہوتی ہے تو ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو اصل میں میرا ڈیسیزن تھا اور میں صحیح ڈیسیزن نہیں بنا سکا میں نے ایک وائس ڈیسیجن نہیں بنایا اس پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے سو آئی ایم افورڈ سو دس کائنڈ آف نیگیٹو تھنکنگ کمنگ مائنڈس آف دا پیپل سو دا امپارٹینٹ پوائنٹ از کہ ڈیزینس اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب لوگوں کے اوپر پریشر زیادہ نہیں ہوتا کسی ایک خاص آپشن کو چوز کرنے کے بارے میں اسٹوڈینٹس یہاں پر ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہم اپنے اگلے لیکچر میں ڈیزینینس ریڈکشن کے بارے میں پڑھیں گے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کنزیومرز اور بزنس کے اندر جاتے ہیں تو وہ کیا اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں جس سے ڈیزنس ریڈکشن ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈینٹس ہم مارکیٹنگ امپلیکیشنس کے بارے میں پڑھیں گے کہ ڈیزنس سے جو لیسنس سیکھے جا سکتے ہیں مارکیٹرز ان کو کس طرح سے مارکیٹ میں اپلائی کرتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے گا اپنے گرد و نما کے لوگوں کا خیال رکھیے گا ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اللہ حافظ